الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قران کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو الذین یؤمنون بالغیب و یؤمنون الصلاۃ و مما رزقناہم وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں تفسیرِ غزائن العرفان میں ہے یعنی خرچ کریں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت پر یقین رکھیں تفسیر خزائن العرفان میں ہے یعنی قرآن پاک اور پوری شریعت اور سابقہ کتب پر ایمان لائیں قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے انبیاء پر نازل ہوا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے البتہ کتب سابقہ کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں الا ہم میرولا اندین کا فروس لا لن وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں ختم اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گٹا ٹوپ ہے تفسیر خزان العرفان میں ہے یعنی پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں یوں خادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فِي قُلُوبِهِم مَرَدٌ فَسَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے درتناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ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 ولیکن لا اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں وہ دین امن و کالو امن و ادل شین کالو نَحْنُ مست اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی ہسی کرتے ہیں اللہ ان سے استہزا فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائک ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے وما الادی نشترو مثلهم تجارت و استوقد نارا فلما و ظلمات یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہیں ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجتا سنم بکم عمی فہم لا يرجعون اوک صیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق تم بالکری بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے قدیم بجلی یوں معلوم ہوتی ہے ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے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 فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَمْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہزگاری ملے اور جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ او تم فرمور وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي بقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے وبشر الذين آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُم أزواج مطهرة وهم خالدون اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہر رواں جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا سورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رسک ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیبیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها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 وما يضل به إلا بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے اللہ بہتےوں کو اس اسے گمراہ کرتا ہے اور موحدیروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يصلم يفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ترجعون اور جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی نقصان میں ہیں بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گے حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَائِنَ السَّمَاءِ فَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف استواہ قصد فرمایا تو ٹھیک ساتھ آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے فَقَالَ هؤلاء أَن بِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے قول یا آدم انبئہم بی اسمائیہم فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلَّا أبا وكان من اور یاد کرو جب ہم نے فرشنوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا تفسیر خزائن العرفان میں ہے سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا دوسرا سجدہ تعظیم یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں منسوخ کیا گیا اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے ولا تقربا هذه من الظالمين اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب عليه هو تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان کلیا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں اور ان کو ہمیشہ اس میں رہنا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم و اوفو اوف اوفی بعہدکم و ابنو بی او ضل تم صدی قلی مح کم غلط روبی آیا قلی فتق اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لا اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھی سے ڈرونی مسلطم قرم عرو کی ترون بلی وتا سونا فکم و, و تم تت لونل کتاب افلت لون اور حق سے باطل کو نہ ملاو دیدا حق نہ چھپاؤ اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا تمہیں عقل نہیں يذنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا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 جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو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 موسینت سم تخم الجل باندی و تم فور باندی کل تسکر اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا اور جب ہم نے موسا سے چالیس رات کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو وَإذ آتینا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 فتاب علیکم انہو هو التواب اور جب ہم نے موسا کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع آؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان وہ ان قلتم یا موسی نؤمن لك حتے نر اللہ جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیاں خدا کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو اور ہم نے ابر کو تمہارا صاحبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے وَإِذْ قُلَّ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے نیکی والوں کو اور زیادہ السماء رجزا من السماء بما ماں کان تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلا ان کی بے حقبی کا شرت آئینت اور جب موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو فور اس میں سے بارہ چشمے بہ نکلے ہر گرو نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو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 وَبَصَلِهَا قَالَ الَّذِي هُوَ أَدْنَا هُوَ <خَيْر> اور جب تم نے کہا اے موسا ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو ائم بتو مصرا فانن لکم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكن وباءوا بغضب من الله للی کبھی نویت اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غزب میں لوٹے یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے یہ بدلہ تھا ان کی نا فرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا ان انہالذین آمنوا والذین ہادوا والنصارا والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نسرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کے سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو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 تم کے فلولا فغل اللہ کموارو میں فگل اللہ علیہ کموارو میں تو نلخواسری اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر تور کو اونچا کیا لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیز گاری ملے پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے یعنی نقصان والوں میں ہو جاتے نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا لِّلْمُتَّقِينَ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت وہ اذ قال موسی لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا اعوذ ان من اور جب موسا نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ضب کرو بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں فرمایا خدا کی پناہ کے میں جاہلوں سے ہوں قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَعْرِطٌ وَلَا بِكْ عَبَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ اوسر یعنی بچیا بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاتع اللونها فاقع بولے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہ ڈہاتی یعنی گہری چمکدار دیکھنے والوں کو خوشی دیتی بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے بے شک میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے بقرۃ اللہ مسلمت اللہ شیت قالوا الان الجل بالحق فذبحوها وما کا يفعلون کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے تم تک فکل اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تحمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے اور ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو ثُم مقصد قلوبكم من بعد ذالک فہی کالحجارت او اشد قسوة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 پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی بسل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کر رہے یعنی سخت اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہر نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے کاموں سے بے خبر نہیں فون کم وقد کر فری کم منہ یس معون کر مؤ سم میو حرف میو ارفون تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ تما ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانشتہ بدل دیتے وہ اذا لق الذين امنوا قالوا امننا واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم بیما فتح اللہ کم لو ہے جو کم بھی کم افرتا اللہ اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں کیا تمہیں عقل نہیں کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں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 بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئتہ فأولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوے گی مگر گنتی کے دن تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی اہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنا اہد خلاف نہ کرے گا یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دو والوں میں ہے انہیں ہمیشہ اس میں رہنا تفصیر خزائن العرفان میں ہے اس آیت میں گناہ سے شرک کو کفر مراد ہے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 اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روح گردہ ہو تم تشہد اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو سمون فری قلک مل بال اس ولادوان و پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں ایک گرو کو ان کے وطن سے نکالتے ہو ان پر مدد دیتے ہو یعنی ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے افَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا इला خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون تو کیا خدا کے کی کچھ حکموں پر ایمان لاتے اور کچھ سے انکار کرتے ہو تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے کاموں سے بے خبر نہیں اولئیک الذین استرہوا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنہم العذاب ولا ہم جنصرون یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا اور نہ ان کی مدد کی جائے اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد طے در پہ رسول بھیجے اور ہم نے عیسی بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی تفصیل خزان العرفان میں ہے یعنی انہیں معجزات عطا فرمائے جیسے مردے زندہ کرنا اندھے اور برس والے کو اچھا کرنا پرندے پیدا کرنا غیب کی خبر دینا روح قدس سے جبرائیل مراد ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ سرات والسلام کے ساتھ رہنے پر معمور تھے افکل رسول ہوا فری قلو تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو تو ان یعنی انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں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 فلما ما عرفوا كفروا به فلعنت اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت منکروں پر بسمشنا را به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان, ان ينزل الله فری نادب مح کس برے مولو انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے تو غزب پر غزب کے سزا وار ہوئے اور کافروں کے لیے زلت کا عذاب ہے وَإِذَا يَقِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بما أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وہ وہ الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون ان بيا الله من قبل ان كنتم مؤمنین وجب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا جَاءَكُم الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ اور بے شک تمہارے پاس موسا کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معمود بنا لیا اور تم ظالم تھے کلو بھی مجلا بھی قل ما تم اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ تور کو تمہارے سروں پر بلند کیا لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو بولے ہم نے سنا اور نہ مانا اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو قل ان كانت لکم الدار الاخرة عند وَلن يتمنوه أبداً بما قدمت والله بالظالمين تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو اور ہر کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بد آمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو ل اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوث رکھتے ہیں اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں ہزار برس جئے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا اور اللہ ان کے تک یعنی برے عمل دیکھ رہا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ من كان عدو ورسله فإن عدو تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس یعنی جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا وَلَقَدْ أَنزَلَّا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسک لوگ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے بلکہ ان میں بہتروں کو ایمان نہیں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 اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹ پیچھے پھینک دی گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا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 اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں اور سلیمان نے کفر نہ کیا ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور وہ یعنی جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں تو اپنا ایمان نہ کھو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 تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں اور اس سے ذرا نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانے بیچیں کسی طرح انہیں علم ہوتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا رَاعِنَا عَذَابٌ <أَلِيمٌ> اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے کسی طرح انہیں علم ہوتا اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں ارض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے تفصیل خزائن العرفان میں ہے حضور اکدس صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کو کچھ تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں ارض کیا کرتے راعنا یا رسول اللہ یعنی ہمارے حال کی رعایت فرمائیے یعنی کلام اکدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجئے یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوئے ادب رکھتا تھا۔ انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور راعینا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی۔ اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا حضور ہم پر نظر رکھیں وہ کہنے کا حکم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے۔ اور جس کلمے میں تر کے ادب کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ اللہ دُونِ اللَّهِ النگ تالم وَلَا القاوتی جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور, زمین کی بادشاہی اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو پہلے موسا سے ہوا تھا اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ سے بہک گیا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 قدیر بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑو اور در گزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے بص اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ کم كُنْتُمْ سادقین بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو یہ ان کی خیال بندیاں ہیں تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکار ہے تو اس کا نیک یعنی بدلہ اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم وہ کال وقالت یہ دلئی ستی نہ سورال اور یہودی بولے نسرانی کچھ نہیں اور نسرانی بولے یہودی کچھ نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح جاہلوں نے ان کسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے تفسیرِ غزائن میں ہے نماز خطبہ نعت شریف سب ذکر میں داخل ہے اور ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے خاص کر مسجدوں میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں جو شخص مسجد کو ذکر و نماز سے معطل کر دے وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور بہت ظالم ہے اُلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب اللہ اللہ اور پورب و پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے اور بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی پاکی ہے اسے بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں بدیع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يقول لَهُ كُنْ فَيَكُونَ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 نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا وہ فورن ہو جاتی ہے اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی ان کسی بات ان کے ان کے دل ایک سے ہیں بے شک ہم نے نشانیات کھول دی یقین والوں کے لیے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَنُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تتبع ملتهم بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دیتا اورڈر سناتا اور تم سے دو زخبالوں کا سوال نہ ہوگا اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار به ومن به جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیا یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ولا هم ينصرون اے اولاد یاقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی بدد ہو وہ تل اب راہی مب کلی مت فتم ہال ان سولتی کالوال اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچتا وَإِذْ جَعَلَّ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن نَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ تفسیرِ قضائن العرفان میں ہے یہاں مقامِ ابراہیم کو نماز کا مقام بنانے کا حکم استحباب کے لیے ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِ عَلِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ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 وَإِذقالَا إبْرَاهِ مُرَّجَ عَهَذاَا بَلَدًا آمِنَ وَرزُقُ أَه لَ مِنَ السَّمرات وَرزُق أَه لَ مِنَ السَّمراتِمَن آمَنَ مِنْهُم بالله واليوم الآخر وَالَبَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَدِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْضَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ الْنَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو ترہ طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی وہ یرفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ج مسلمتی نتم مسلم تلک منا سکنا بروی اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں یعنی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی تو سنتا جانتا اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار اور ہمیں ہماری عبادت کے قائدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان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 ایرب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے بے شک تو ہی غالب حکمت والا اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمک ہے اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَاقُوبُ فلاسلم <مُسْلِمُونَ> جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا اور اسی دین کی وسیعت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یاکوب نے کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان ام کن تم شہداء اذ حضر ياقوب الموت اذ طال لبيهما تعبدون بن بعدي قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم واسماعيل و اسحاق واسماعيل واسحاق اله واحد ونحن له مسلمون بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب يعقوب کو موت آئی جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا ایک خدا اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عم كَانُوْا عَمَلُونَ وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا قل بل منة ابراهيم حنيف وما كان من المشتكين یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ رہ پاؤ گے تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے مل وما انزل علیہ وما ال اب وما إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى بعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر اور جو عطا کیے گئے موسا و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سُبْحَـنَ اللَّهِ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَـنَهُ ونحن له پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری زد میں ہیں تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا ہم نے اللہ کی رینی یعنی رنگائی لی اور اللہ سے بہتر کس کی رینی یعنی رنگائی اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں تفصیل خزائن الفان میں ہے یعنی جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر باطن میں نفوز یعنی سرایت کرتا ہے اسی طرح دین الہی کے اعتقادات ظاہر و, و باطن قلب و قالب اس کے رنگ میں رنگ گیا ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے بلکہ یہ نفوذ کو پاک کرتا ہے نصارہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطے دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا نسرانی ہوا اس کا اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں کل ہی اعمالنا اعمالكم له مخلصون تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ اور ہم نرے اسی کے ہیں أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وياقوب, وَيَاقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِنْ اللَّهِ تعملون بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوف اور ان کے بیٹے یہودی یا نسرانی تھے تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور خدا تمہارے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں يَعْمَلُونَ وہ ایک گرو ہے کہ گزر گیا ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی سَيَقُونُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّاہُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْتِقُ شا شروتی مستق اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے تم فرما دو کہ پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الْوَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا من من قلبی اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان بان و گواہ اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے وَإِن كَانت ان اللہ اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایبان اکارت یعنی ضائع کرے بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر یعنی رحم والا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عَمَّا <يَعْمَلُونَ> ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف اور اے مسلمانوں تم جہاں کہی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں قبل تب اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلا کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابے نہیں تفصیل میں ہے یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک قبلا پر متفق نہیں بلکہ یہود سخرہ بیت المقدس کو اور نصارا بیت المقدس کی مشرقی سمت کو اپنا قبلا قرار دیتے ہیں لہٰذا جب وہ آپس میں ایک قبلہ پر متفق نہیں تو ان کے قبلہ کی پیروی کیوں کر کی جا سکتی ہے اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستم گار یعنی ظالم ہوگا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے اور بے شک ان میں گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے یعنی یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو تو خبردار تو شک نہ کرنا وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَهْدِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ وَإِنَّهُ لَلحق مِن ربك وما بغافل عمّا تعملون اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا بے شک اللہ جو چاہے کرے اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں وامن حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لالا يكون للناس علیکم حجه اِلَّا الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِئُتِنَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا مو مسجد حرام کی طرف کرو اور اے مسلمانوں تم جہاں کہی ہو اپنا مو اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان میں نائنصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ان اللہ مع جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیت تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے تفصیل خزائن العرفان میں ہے حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی نماز میں مشغول ہو جاتے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَالْ الأحاءُ وَلََِّ لا وَلَ نَبُلُ بََّكُمْ بِشَيئم مَِذُ خَوْف وَالجُوع وَنَقُص مِنَ الأموالِبَ الأافُسِ وََ الثَّمَرَ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 هُمُ <الْمُحْتَدُون> اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودے ہیں اور رحمت اور یہی لوگ راہ پر ہیں بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں تفصیل خزان العرفان میں ہے یعنی یہ دین کی نشانیاں ہیں جیسا کہ کعبہ عرفات مساجد رمضان عیدین اور ان کی نمازیں جمعہ و نمازِ جمعہ اور آزان وغیرہ ہیں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِعْتَ مَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَقَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلح دینے والا خبردار ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَّا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّا هُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ الا تابوا اتوب عليهم وانا التواب بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ان پر اللہ کی لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی لانت مگر وہ جو توبہ کریں اور سواریں یعنی اصلاح کریں اور ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان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 الحکم الحد لے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لانت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں محلت دی جائے اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان فل قلتی تجری فل بحری فلس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 حبت و تصریف الریاح و السحاب المسخر و السحاب المسخر بین السماء والأرض لآیات لقوم يعقلون بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواوں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے ان سب میں اقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِدُ مِن دُونِ اللَّهِ اَن دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ منو اشدین کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں اور کیسی ہو؟ اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب جبکہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اِذ تَبَرْوَا الَّذِينَ اتْتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا غَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطْطَعَتْ بِهِمُ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں تفصیر خزان العرفان میں ہے یہ روز قیامت کا بیان ہے جب مشرقین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے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 اور کہیں گے پیرو کاش میں لوٹ کر جانا ہوتا یعنی دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے یعنی جدا ہو جاتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر اور وہ دو زخ سے نکلنے والے نہیں یا سُكُلُومِ م فِي الأأَرضِ حَلَلَ طَيّبَ وَلَا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطون إِهُ لَكُمْ عَدُُّ مُبين إِ ماَا يَأْنُلُكُمْ بِالسِ وَأَن عَلَى اللَّهِ مَا لَا <تَعْلَمُون> اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں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 مسل اللہ دینسل دعم لو اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت اور کافروں کی کہاوت اس کیسی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاسْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم ما قتل معليكم البيت ودم ولحم الخنزير وما اوه الى به غير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع عليه ان الله غفور رحيم اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوچھتے ہو اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو جو ناچار ہو نہ یوں کے خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة وَلَا يُزكِّهِم وَلَهُم عذابٌ وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے أولئك الذين اشترضوا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا شقاق وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی بول لی اور بخشش کے بدلے عذاب تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار یعنی برداشت ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں لئی سلو تو من امن بل یوم کی تبیون وآت المال على حبه ذب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة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 هُمُ <الْمُتَّقُون> کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سائروں کو اور گردنے چھڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا کال پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسُ فِي الْقَتْلَى الْحِرُّ بِالْحِرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فات اتباع بالمعروف و اداء ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق حق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا تفسیر خزائن العرفان میں ہے قتل کے معاملے میں اگر مال پر سلو ہو جائے تو اب مقتول کے وارث مال کا تقاضہ کرنے میں نیک روش اختیار کریں اور قاتل وہ مال اچھے انداز کے ساتھ ادا کرے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتداء بعد ذالک فلہو عذاب الالیم وَلَكُمْ فِي حَيَاتٌ يَا الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ <تَتَّقُون> یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو اذا حضر احدكم الموت ان ترك بالمعروف، بالمعروف حقا تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وسیعت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر تفصیل خزائن العرفان میں ہے ابتدائے اسلام میں یہ وسیعت فرض تھی میراث کے احکام نازل ہونے پر منسوخ کر دی گئی اب غیر وارث کے لیے تہائی سے کم میں وسیعت کرنا مستحب ہے فَمَمْ بَددَّ لَهُ بَعْدَمَا سَمِعهُ فَإِن مَ إِثْمُهُ علىَّذينَ يُبَِّلُونَ إِن اللهَّهَ سَمعٌ عَيد غفور تو جو وسیعت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے بے شک اللہ سنتا جانتا ہے جسے اندیشہ ہوا کہ وسیعت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں سلو کرا دی اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبلکم لعلكم تتقون کم مری تم اوالا سفری فم من امن یوتی تم قامو مسک اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیز ملے گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا تفسیر خزائن العرفان میں ہے جس بوڑھے مرد یا عورت کو بڑھاپے کی کمزوری سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور وہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی قیمت بطور فدیہ دے فم تر پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو شہر رمضان الذي انزل فیه القرآن هدل للناس من الهدى و من الہدى و فمن شہد منکم الشہر فلیسن عدی تو محد کم ولاکم تسکر رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو وہ قریب اجیب دعوت منویلا اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں رہ پائے اوہ میرولہ ن بسل کم و تم لسل ہن عری ملا ہو کمکم تم تخت نری ملا ہومکم تم تخت نور فکم فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا الله اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر تفسیر خزائن العرفان میں ہے رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیح دی گئی ہے مانا یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح سادق تک کھانا پینا فرمایا گیا تو يبين اللہ آياته للناس يتقون پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتقاف سے ہو یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیز ملے ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فرقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھالو جان بوچھ کر یس یسألونک عن الہلہ قل ہی مغاقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرُ وَمَنِ اتَّقَا وَأْتُ من مِنْ اَبْغَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچیت یعنی پشلی دیوار توڑ کر آؤ ہاں بھلائی تو پرہیز گاری ہے اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ تفسیر خزان العرفان میں ہے زمانۂ جہلیت میں حج کا احرام باندھنے کے بعد لوگ کسی مکان میں دروازے سے داخل نہ ہوتے اور ضرورت پڑنے پر گھر کی پچھلی دیوار توڑ کر داخل ہوتے اور اسے نیکی سمجھتے اس پر یہ آیت اتری وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو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 جزاء فإن فإن اللہ غفور رحیم اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑے اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْ فلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتداء علیکم فاعتدو علیہ بمثل معتداء علیکم ان معلم ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں الْحَجَّ لِلَّهِ فَإِنْ مِنَ وَلَا حَتَّى يَبْلُغَ <مَحِلَّة> اور حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَىً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنْتُمْ مسلا ستی ح تم دل کا شورت پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی پھر جب تم اطبینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے پھر جسے مقدور نہ ہو تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور ساتھ جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ یہ پورے دس ہوئے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب یہ حکم اس کے لیے ہے جو بکا کا رہنے والا نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے الحج اشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث بنافسوق ولا, ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى ال <الْأَلْبَاب> حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو نہ کوئی گناہ نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے اور توشا یعنی سفر کا خرچ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشا پرہیز ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو تفسیر خزائن العرفان میں ہے حج کے کئی مہینے سے مراج شوال ذلقادہ مکمل اور ذلحجہ کی دس تاریخیں ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من روبکم فَإذا من عرفات عند المشعر الحرام كما هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ لمین تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے من الناس اللہ ان اللہ غفور رحیم پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَإِذَا قضيتم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 سبو سری پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ ایرب ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے تفسیر نعیمی میں ہے یعنی مسلمانوں کو اپنے اعمال کا بڑا ثواب ملے گا یا ان کو اعمال کی کچھ جزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں تو ہے ہی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّابٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهِ أنكم إليه تُحْشَرُونَ اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں تو جو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں پرہیزگار کے لیے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے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 اور بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے اور جب پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانے تباہ کرے اور اللہ فساد سے راضی نہیں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 اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے اور سے چڑھے گناہ کی ایسوں کو دو کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی برزی چاہنے میں اور اللہ بندوں پر مہربان ہے یا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اگر اس کے بعد بھی بچلو یعنی بہکو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور کہے کہ انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے اتریں اور کام ہو چکے اور سب کاموں کے رجوع اللہ ہی کی طرف ہے سَلْبَنِ إِسْرَائِلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ من آیَةٍ بَيْنَةٍ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 سب بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہستے ہیں اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے لوگ ایک دین پر تھے تفسیر خازن اور خزائن ال میں ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے سے عہد نوح تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ سلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا یہ بیسط میں پہلے رسول ہیں فب صاحن نہ صفی مختلف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 واللہ يهدي من يشاء الى فراط پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے اور کتاب میں اختلاف انہی نے ڈالا جن کو دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی سرکشی سے تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قبلكم کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کسی روداد نہ آئی؟ تفسیر خزائن العرفان میں ہے یعنی جیسی سختیاں ان پر گزر چکی ابھی تک تمہیں پیش نہ آئیں دی شریف نے فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے زمین میں گڑا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے اور لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے مگر ان میں کی کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی مستر ذیل حت یقول اصول حت یقول والذین اللہ دینو نصر الله اللہ اللہ قریب پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ کی اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے یسون کم تم قربی نل خیر, خیر علی تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رہگیر کے لیے ہے اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے شرکم اللہ تم لالم تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے عن الشهر قتال قل قتال تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے تفصیل خزائن الفان میں ہے حرمت والے مہینوں میں جنگ کے حرام ہونے کا حکم آیت مبارکہ اختلم حیف سے منسوخ ہو گیا من أكبر, اكبر من اکبر اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک کے گنا اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے وَلَا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 اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھیرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دو والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ان اولئیک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یسألونک عن الخمر والمیسر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 قُلِ العف وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو فاضل بچے اسی طرح اللہ تم سے آیت بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو تفسیر خزائن ال میں ہے ابتدائی اسلام میں حاجت سے زائد مال کا خرچ کرنا فرض تھا پھر یہ حکم آیت زکوٰۃ سے منسوخ ہو گیا اور اب یہ مستحب ہے حكيم اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سمارنے والے سے اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشکت میں ڈالتا بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْتِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْتِكَةٌ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْتِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی اگر اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مشْررك وَلَو أَعجَبَكُمْ أُلائِكَ يَدْرونَ إِلَ الناب واللهَّهُ يَدْرُون إلَ جََّةِ وَمَغفَِةِ بِإِذنِه وَيبَيّن آياتتلٍ النَّ سِلَ عََّهُم اور بے شک مسلمان غلام مشرق سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے اور اپنی آیت لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے تقویری اور تم سے پوچھتے ہیں حیث کا حکم تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو نساؤکم حرص لکم قدیم سیکم تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو أنكم ملاقو بشری اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو لا يؤاخذكم الله بالغض في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں سلو کرنے کی قسم کر لو اور اللہ سنتا جانتا ہے اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے للذین فإن فاءوا فإن غفور وإن عزم الطلاق فإن سميع وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی انہیں چار مہینے کی مہلت ہے بس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے اور طلاق والیا اپنی جانوں کو روکے رہیں تین حیض تک اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اگر اللہ اور کیایامت ری مع واللہ عزیز حکیم اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر بلاپ چاہیں اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے الطلاق مروتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ یہ طلاق دو بار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یعنی کوئی یعنی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گنا نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے تفصیل خزان العرفان میں ہے عورت اگر مال کے عوض طلاق حاصل کرے تو اس طلاق کو خلا کہتے ہیں اور خلا طلاق بائن ہوتا ہے تلك حدود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 حدود اللہ, لقوم یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے پھر وہ اگر دوسرا اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی ہدے نبھائیں گے اور یہ اللہ کی ہدے ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے وَإِذَا طلقتم فَبَلَغْنَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میاد آ لگے تفصیل خزان العرفان میں ہے یعنی طلاق رجائی میں عدت تمام ہونے کے قریب ہو فم اللَّهِ هُزُوًا کرون کم وئی کمل کم بھی کل شعلی تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نکوئی یعنی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دو اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بنا لو اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے وَإِذَا قُلْنَا قُتُلُوهُنَّ نِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْذُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ أَيًّا يَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا طَرَدْنَ بِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا لتام اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کے اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضا مند ہو جائیں یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے کہ جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے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 والدی دہویاری اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس اس کے لیے جو دودھ کی بدت پوری کرنی چاہے اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب دستور کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر ماں کو زرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے یا ماں زر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد اپنی اولاد کو اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْبِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ واتقوا وعلموا ان بما تعملون بصیر اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مذائقہ نہیں جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے والَّذينَ يُتَوَفَّوونَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَ جَتَرَبَّّسْْنَ بِأَافُسِهِ أَربَعتَ أَشْهُر وَعشْْرَاق فَإِذاَا بَنَغْنَ أَجَلَهَُّ فَل جُناح عَلَيكُمْ فيما فعل فِي مَا فَعََّ فِي أَفُسِهِ بِالمَعَلُوف اللہ تعملون خبیر اور تم میں جو مریں اور بیبیاں چھوڑیں وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیوں تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرعہ کریں اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے وَلَا جُلاحَلَيكُم فِي مَاوَدّم بِهِ مِنْ خطُبَةٍ النِسَا مِنْ خطُبَةٍ النِسَاءِ أَوْأَكْن تُم فيِي أَفُسِكُمْ علم الله انکم ستذکرونہن ولیکن لا توعیدوہن سرون اللہ ان تقولو قولا معروفا اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرعاء میں معروف ہے ولا تعزبوا قدت نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْمَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور نکاح کی گراہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعات کو نہ پہنچ لے اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے لنس مسنی طول نہ فری دو تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو اور ان کو کچھ برتنے کو دو تفسیر غزائن الفان میں ہے یہاں مراد تین کپڑوں کا جوڑا ہے علی مقدور والے پر اس کے لائک اور تنگ دست پر اس کے لائک حسب دستور کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ وَصِيَّةَ اللَّهِ فَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ ان اللہ بما اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اور اے مردوں تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے ف تم كَمَا عَلَّمَكُمْ تم لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے اور جو تم میں مرے اور بیبیا چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وسیعت کر جائیں سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے العرفان میں ہے پہلے بیوہ کی عدت ایک سال کی تھی اور وہ اس مدت میں شوہر کے یہاں رہ کر نان و نفکا پانے کی مستحق ہوتی تھی پھر ایک سال کی عدت آیت مبارکہ یتربسنا تو ربس نہ بھی ارب سے منسوخ ہوئی جس میں بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن مقرر فرمائی گئی اور سال بھر کا نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہوا جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکے سے مقرر کیا گیا لہذا اب اس وسیعت کا حکم باقی نہ رہا فَإن خرجن فلا جناح والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخزہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حقاً عَلَى الْمُتَّقِيمِ کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے یہ واجب ہے پرہزگاروں پر اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو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 الناس لا في سبيل ان سميع اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قردا حسنا فیضاعفہو له اضعافا كثيرة وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ہے کوئی جو اللہ کو کر سے حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو بوسا کے بعد ہوا جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو قَدوا وَمَا لَن أََّ نُقاتِنَ فيِي سَبين اللهِ وَقَد أُخُْ جامِ ذادِنَا وَأَبنَائِنَا فَلَمَّا قُطِبَ عَلَهِم القِتَالُ تَوََّ إِللاا قَنِيلَ مِنْهُمْ واللہ علیب بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو وَقَا لَهُم نَ بِالّهُمْ إِ اللَّهَ قَذْ بَعَثَلَكُمْ قالَا تَمَنكَ قَاُ أَن يَكُون لَ الْمُلْكُ عَلَنَا وَنَحنُ أَحَُّ بالِالمُلكِ مِنْهُ وَلَم يُقْتَ سَعتَم مِنَ الْ سیا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے وَقَالَ لَهُم نَّبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ من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 فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ غَرْفًا إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ فَإِنَّهُ فِيمَا آلَى اللَّهُ وَمَنْ آمَنَ وَلَا يُكَلِّفُ پھر جب تالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اسے پیا مگر تھوڑوں نے فلن ما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله پھر جب تالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے وثبت اقدامنا وانصرنا القوم الْكَافِرِينَ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے ارس کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ بُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تلک آيات اللہ نتلوها عليک بالحق وإن مکل من المرسلین تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کی حکم سے اور قتل کیا دعود نے جالود کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں ہو تل کرو سنو یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجو بلند کیا تفصیل خزائن العرفان میں ہے وہ حضور پر نور سید امبیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ آپ کو بدراجات کثیرہ تمام امبیا علیم السلاۃ وسلام پر افضل کیا اس پر تمام امت کا اجماع ہے اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے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 ہم نے مریم کے بیٹے عیسا کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی لیکن وہ تو مختلف ہو گئے ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه يوم لا بيع ولا خله ولا شفاعه هم الظالمون اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے نہ کافروں کے لیے دوستی نہ شفاعت اور کافر خود ہی ظالم ہیں اللہ ہے لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا اسے نہ اونگ آئے نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس آیت میں مشرقین کا رد ہے جن کا گمان تھا کہ بدھ شفاعت کریں گے انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لیے شفات نہیں بارگاہ الہی میں اجازت یافتہ لوگوں کے سوا کوئی شفات نہیں کر سکتا اور اجازت والے حضرات انبیاء و ملائکہ و مومنین ہے سیا کو سماوتی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی میں سوائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین تفسیرِ غزائن و میں ہے کرسی سے مراد یا تو علم و قدرت ہے یا عرش یا وہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور اسے بھاری نہیں ان کی نگے مانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا علیم کچھ زبردستی نہیں دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرا تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں اور اللہ سنتا جانتا ہے اللہ دین کا فرو اول متوگ نور المت الاشم فی ہے خوان اللہ والی ہے مسلمانوں کا انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور کافروں کے حمایتی شیتان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دو زخ والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تفسیر خزائن الارفان میں ہے اس کا نام نمرود بن کنعان تھا اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله من فأت بها من كفر والله لا القوم جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب یعنی بشرق سے تو اس کو پچھم یعنی مغرب سے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَتَعَا مِن ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمَ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھائی یعنی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم قال بل لبثت مئت عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك قَالَ کئی أَنَّ الله نل کالآ کل شدید فرمایا نہیں بلکہ تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا اور اپنے گزے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے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 اور جب ارض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا فرمایا کیا تجھے یقین نہیں کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے مثل في, سبيل كمثل انبتت سبع سنابل سبع سنابل فِي كُلِّ بلفی مِئَةُ حَبَّةٍ اللہ وسیع ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں سات بالیں ہر بال میں سو دانے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قول معروف ومغفرت خیر من صدقت يتبعها اذن واللہ غلی حلیب وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں پھر دیئے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا نگ یعنی عجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم اچھی بات کہنا اور در گزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو اور اللہ بے پروا حلم والا ہے۔ یا ایها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل سفوان عليه طراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اے ایمان والو اپنے صدقیں باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور عیزہ دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرش کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا وَمَسَلُ الذيينَ يُاف بِقُونَ أَن وََالَهُ بتِغَ أَمَضَاتِ اللهِ وَتَثبتً مِنْ أَفُسِهِم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 اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ یعنی ریتلی زمین پر ہو اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا پھر اگر زور کا میہ اسے نہ پہنچے تو اس کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے فيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية دعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت کیا تم میں کوئی اس سے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو خجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتیں اس لیے کہ اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے اور اسے بڑاپا آیا اور اس کے نا توان بچے ہیں تو آیا اس پر ایک بگولہ یعنی انتہائی تیز ہوا کا چکر جس میں آگ تھی تو جھل گیا ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومن ما اخرجنا لکم من الارض ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے الشیطان اللہ تل حکمت میں شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا اور اللہ وسعت والا علم والا ہے اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی تفسیر خزائن العرفان میں ہے حکمت سے مراد یا قرآن و حدیث و فقہ کا علم مراد ہے یا تقوا یا نبوت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 تو فن فو تو قرب الفرتی کم البی ماتا مرون قبیر اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اگر خیرات علانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور اس میں تمہارے کچھ گنا گھٹیں گے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے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 وما تنفقوا من يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون انہیں راہ دینا تمہارے ذمے لازم نہیں ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے لفقرو اللہ دین اح شروفی سب یسون قرب فل اغدی یا سبل اعلیہ یا سب اب الجہل اعگیہ امین تعرفہم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا بالخیر فإن الله به علیم ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے نادان انہیں تونگر سمجھے بچنے کے سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گر گرانا پڑے اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرغا وعلانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر ان کے لیے ان کا نگ یعنی اجر ہے ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیاب نے چھو کر مخبوت بنا دیا ہو ذالک باننہم قالو انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِضَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کی بانند ہے اور اللہ نے حلال کیا بے اور حرام کیا سود تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دو ہے وہ اس میں مدت رہیں گے والله لا يحب كل كفار أثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر شکر بڑا گناہگار بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکاط دی ان کا نیگ یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم فئن لم تفعلوا ضرور بحرب من و ورسوله ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ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 ثمت وفا كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا دینو ادا تم فخبو ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو تفسیر خزائن العرفان میں ہے یہاں لکھنے کا حکم مستحب ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ بِمْهُ شَيْئًا اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے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 فعلم ذکر تغل فت ذکر پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلاوے وَلَا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 وادنا الا تغتابوا الا ان تكونوا تجاوها حاضره تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تذبوها واشهدوا إذا تبايعتم اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعات تک لکھت کر لو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے مگر یہ کہ کوئی سرے دست کا سودا دست بدست یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کرلو لو تفسیر خزائن الارفان میں ہے یہ مستحب ہے کیونکہ اس میں احتیاط ہے يضار كاتب ولا یضار و کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ <عَلِيم> اور نہ کسی لکھنے والے کو ذر دیا جائے نہ گواہ کو یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ اور جو ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے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 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرو ہو قبضہ میں دیا ہوا اور اگر تم میں ایک دوسرے پر اتمنان ہو تو وہ جسے اس نے امین سبجا تھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے للہ ما اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا تفصیل الفان میں ہے وسوسہ سے دل کو خالی کرنا انسانی طاقت و اختیار میں نہیں اگر انسان وسوسے کو برا سمجھے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہ کرے تو اس پر مواخذہ نہیں اور اگر آنے والے خیالات کو دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے تو ان پر مواخذہ ہوگا اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے کا عظم کرنا کفر ہے اور گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد و ارادہ رکھے لیکن اس کے گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو نہ پہنچیں اور وہ مجبوراً اس کو کر نہ سکے تو جمہور کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری طرح پھرنا ہے لا یکلف اللہ نفساً إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب ن والا تحملہ اس عورتین قبل رب ن والا تما تو قتل بھی و فرنک و رحم انت مولانا علی القوم اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چونکہ اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی طاقت نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر یعنی رحم کر تو ہمارا مولا ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے صدق اللہ